إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاذ فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العبور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَرَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سورہ اسر یعنی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات جو پڑھی گئی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا ہے آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ بر والدین والدین ہے یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا حسن سلوک کرنا اور ہر اعتبار سے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا اسلام میں اللہ رب العالمین نے والدین کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے یہاں تک کہ اپنے حق کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق توحید ہے توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم فرمایا وقف ربك الا تعبدوا الا ا اپ کا رب حکم دیتا ہے آپ کے رب حکم دے رہے ہیں کہ الله تعبدوا الا ا ایمان والوں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو وبوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرنا اس ایت میں اللہ رب العالمین نے اس ایت میں اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت ساری آجات جہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کا کیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کا کے حقوق کائنات میں تمام انسانوں کے حقوق پر مقدم رکھا ہے نبی علیہ اللہ کے پاس ایک صحابی آئے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحصرآب شام کے پاس آئے ایک شخص آیا اور آنے کا بعد کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں گے ایک مرد پر ایک مرد پر سب سے بڑا حق دنیا میں کس کا ہے اللہ اور رسول کے بعد ایک انسان پر ایک مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے آنے سے میں ام اور نبی کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے ماں سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے اس لیے حدیث کے اندر آیا ایک موقع بے ایک صاحبی ہے کہ آپ بتائیے من حق کنہ سے بے حسن صحبتی ہمارے حسن سوروپ اور ہمارے اچھے برتاؤ اور اچھے رہن سہن اور بھلائی کرنے کا سب سے پہلا مستحق کون ہے آنے سمے اوم ماں کا تمہاری ماں ہے ففت کا اس نے کہا اس کے بعد آم مکا تمہاری ماں کہ یار من اس کے بعد ام کا تمہاری ماں کہ سنبا، سنبا ہے فرمایا, تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا سم بن چوتھے نمبر پہ کون ہے آرمایا چوتھی مرتبہ تمہارا باپ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر والدین کا رکھا ہے اور والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بل والدین کی توفیق نصیب فرمائے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انسان پر تو سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے لیکن بتائیں عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے ایک شادی شدہ عورت ہے اس عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ نبی کے بعد آ فرمایا زوجہا اس کے شوہر اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یاد رکھنے گیروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک مرد اپنی طور پر اچھی طرح سے یاد رکھے اللہ کے حقوق ادا کر دینے کے بعد نبی کے حقوق کو ادا کر دینے کے بعد ایک مرد پر سب سے بڑا حق اللہ نے جو رکھا ہے اس کی ماں کا رکھا ہے اور کتنا اوچا کتنا بڑا حق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص عبداللہ بن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا ایک شخص خانِ کعبہ کا تواف کر رہا ہے امام بروزی رحمت اللہ علی نے اپنی مشہور کتاب کتاب البر و السلح کے اندر نکل کیا وہ انسان بڑی بڑے کدو کاوش کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر بیٹھایا ہے اور خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے اس کو پتا چلا یہ امر ابن اللہ تعالیٰ ہے فوراں طواب سے فراغت کے بعد کندے پر بوڑی عورت کو بیٹھائی ہوئے پہنچا اور کھا اے عبداللہ ہمیں ابھی پتا چلا کہ آپ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ میری بوڑی ماں ہیں ہم نے اس کو پورا حد اپنے کندے پر بیٹھا کی ادا کر آیا ہے ہم نے اس کو پیدا نہیں چلنے دیا ہم نے کسی سواری پر اس کو نہیں بیٹھنے دیا ہم نے پیسہ لے کر کے مزدوروں کے ذریعے اس کا کھانے کا کا جواب نہیں کروایا ہم نے اپنے کنٹھے پر بیٹھا کر کے اس کا پورا حج پورا سفر میں طے کیا ہے اب آپ بتائیں ہم ابھی تو حق کیا ہم نے اپنی اس ماں کا حق ادا کیا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں بات اصل یہ ہے ابھی تم سوچنا بھی نہیں کہ اپنے ماں کا حق ادا کر چکے ہو اللہ کی کسم خاطر رہتا ہوں تمہاری ماں نے سردی کے موسم میں ایک رات بھی تمہاری خدمت کیا ہے ابھی ایک رات کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں ہو پایا ہے ماں کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے تمہارے رب نے ایران کر دیا ہے تم کو حکم دیا ہے رب العالمین کسی سے عبادت کرو صرف اللہ کی عبادت کروین احسانہ اور والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رخ کرو نبی ماں باپ کے حقوق کے متعلق بہت ساری وعید بہت ساری احادیث فضیلت میں اور وعید میں اور اہمیت میں بیان کی ہے حدیث کیا ہے امام حاکم رحمت اللہ نے اور امام ابوالا امام تبرانی فل یا سل یا سیل رہے بہو کماکار آپ کے شادی تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے یہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق کسی فرمائے آپ آم باتیں تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے اس کی زندگی میں خوب برکت دے وہ اساد الحفی رشق ہی اور اس کے رزق میں اس کے کاروبار اس کے آمدنی میں خوب برکت دے ساتھ بھی دونوں چیزوں کے لیے ہے مر پکتا ہے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تدابیر اختیار کرتا ہے اور کتنے علاج معالجے کرتا ہے اور دھر جہاں رسک کا معاملہ آ جائیں انسان اپنی روٹی روٹی کی برکت کے لیے پتہ نہیں کتنی تدابیر اختیار کرتا ہے اور کتنی واہ ڈول کرتا ہے نبی رہص آپصامت ارشاد فرماتے ہیں من احب ان يساعده في عمره تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے عمر میں زیادہ زیادہ عمر کو بہا دے عمر خوب خیر و برکت والی بنا دے وہ جو وہ ذات رہو پھر اس کی اس کے کاروبار اس کی آمدنی اور اس کے روزی روٹی کو اللہ تعالی خوب خوشحالا کر دے. خوب دے تو اسے چاہیے کہ دو چیزیں کریں ایک تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں اور دوسری چیز ہے وہ یا رہے بہو اپنے رشتے داروں کے ساتھ سن رحمی کریں اللہ کے رسول سلم نے اس حدیث میں جان میں مال میں اولاد میں رشک میں کاروبار میں برکت کی, کی وجہ اور برکت کا سبب قرار دیا ہے ماں, ماں باپ کی خدمت مداری اور والدین کے ساتھ اچھا احسان کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنے سے انسان کے اوپر پتا نہیں آنے والی کتنی بلائیں تن جاتی ہیں آنے والی کتنی بلائیں رک جاتی ہیں اور آئی بھی کتنی بلائیں تن جاتی ہیں نبی رہیس وراب صاحب رشاہ ساتھ ہیں تین آدمی بہت ہی دادا تین آدمی راستہ سفر تے کر رہے تھے سفر میں بارش کا موسم تھا سردی کا موسم تھا راستہ پکڑ کے چلے جا رہے تھے پہاڑی علاقے سے راستہ پکڑ رہے تھے اب اتفاقاً بارش ہونے لگی اور سردی اور بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں اللہ کے بندے ایک غار میں جا کر کے چھت دے تاکہ بارش سے مہمور نہیں اچھا کا کرنا یہ کہ جیسے وہ غار کے اندر دادل ہوئے اوپر سے ایک چٹان گری اور چٹان میں آ کر گار کا مہبن کر دیا اب وہ تینوں آدمی بڑے پریشان ہوئے تینوں آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ ایک ایسی جگہ فرس چکے ہیں لا یعلمہ الا اللہ اللہ کے راوہ کسی انسان کو علم نہیں ہے اور دوری شدانی کی منا پر یہ ہمارے نشانات قدم جو ہیں وہ بھی سمیت گئے ہیں کوئی پر پر قدموں کو دیکھ کر کے اور نشانات کے درگے بھی نہیں کتا رہا سکتا کہ یہاں کوئی آدمی یہاں تک آیا یہاں سے کہاں گائم ہو گیا ہمیں کوئی دونجنے والا بھی نہیں من سکتا اس لیے اب ایک ہی ساتھی جو ہمارے حالات سے واقع ہیں ہمیں دیکھ رہی ہے اللہ وعدہ اللہ شریف ہیں ہم دینوں میں ہر انسان اپنے اچھے اچھے عامال کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا ماغے اس میں ایک نے دعا ماغی اپنے نیک عمل کا تذکرہ کیا وہ ہے تھا محنت اور مزدوروں کے ہمارے بوڑھے ماں باپ دونوں زندہ رہے اور ہمارا بکریوں پر تھا بکریا چراتے تھے اور جانتے ہیں ہمارا سے پہلے پہلے میں کو کو کو مقدم جب کے اور کا تو دستوری ہمارے بچے پیتے تھے ایک دن اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں بکریوں کا چارہ لینے کے لیے مجھے دور تک جانا پڑا واپسی میں تاخیر ہو گئی اور جب پہنچا دو دو ہمارے والدین دونو دونو والدین دونوں میرے دونوں والدین بھوکے سو چکے تھے اس لیے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ والدین بھوکے سوئے ہوئے ہیں ہم نے جا کر کے بکریوں کا دودھ نکالا اور بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے سرہنے پر دونوں سوئے ہوئے ہیں دودھ کا پیارا دونوں کے انہیں اٹھاتا نہیں تھا اور ہمارے قدموں کے قریب ہمارے مو کے پیاسے بچے چھوٹے چھوٹے آ کر کے مل ملا رہے تھے دودھ مانگتے تھے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا صرف اپنے ماں باپ کے ادب اور, اور وہ میں دودھ پلانے کے بت میں ان ان کے میں میں اور آرام خلال نہ آئے اللہ تعالیٰ ہو گئی بچے دودھ مانگ رہے تھے بی بی بی بچوں کے بچوں کی متمنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے حسن سروق نے طریقہ ہی جاتا ہے اپنا رکھا تھا کہ دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے بوڑھے ماباں کو پلائیں گے اس کے بعد جو بچے گا ہم اور ہمارے بچے پیئیں گے میں اپنے اس والدین کی خدمت کو برقرار رکھنے کے لئے ہم نے بچوں کی کوئی پروانہ کی صبح جب مید کھلی تو میں نے اپنے بوڑھے ماباں کو دودھ پلایا اس کے بعد خود پیا اپنے بچوں کو پلایا اور اہل و علال کو دیا. اے ساری زندگی میں نے اپنے والدین کی جو ایک خدمت کیا ہے اور صبح ان کی نیند کھلی پھر میں نے ان کو دودھ دیا ہے اے اللہ اللہ کرتے کا خدمت صرف اللہ اس دے نبی اپنے کی خدمت کرنے اس نے نیک کا دیا نکلی اگر یہ والدین کے لیے کیا ہے تو اللہ اس مصیبت کو اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دی جس میں ہم پھنسے ہیں آپ نے ساتھ رمایا ادھر زبان سے دعا نکلی ادھر کچان تل گئی اور تینوں ساتھی سہی سلامتی کے ساتھ نے وطن اپنے اہل و تک پہنچ گئی میرے بھائیو کتنی بلاائیں کتنی مصیبتیں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور قل جاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد مومن پر ایک انسان پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا فرض ہے ہیں اپ نماز پڑھنے کے لیے ائے ہیں آپ دعا پڑھنے کے لیے آئے, ائے ہیں اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی نے اپنی کاروبار اپنا کاروبار اپنا اپنے بیان اپنی تجارت اپنا سفر دنیا کی تمام مشغولیات کو انسان ترک کر کے اس لیے اس وقت جامع مسجد میں آیا ہوا ہے تاکہ رب کی نافرمانی سے بچے اور اس جمعے کی نماز کے ذریعے رب کی خوش نوی اس کو حاصل ہو جائے ایک مہینے کا روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رستہ ہے ایک موبی صرف اس لیے کہ اللہ رب الدی ہو جائے موبن پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا فرد ہے اور اللہ کی خوشنودی دی اور رضا حاصل کرنے کے لیے سارے طرح طرح کی مشکلیں اور ترہ ترہ کی پریشانیاں برداشت کرتا ہے لیکن اچھی طرح سے روزے تمہارے نماز اور تمہاری زکات اور تمہاری ساری نیکی اپنی جگہ پر ہیں لیکن یاد رکھنا ری دل رب رے اللہ اسی بت راجی ہوگا جب اپنے ماں باپ کو تم رادی کر دو ماں باپ جب تک راضی نہیں رکھو گے تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہو سکتا تمہاری عباداتی اور اللہ تعالیٰ خوش نہ رکھو ری دل و... ماہی رئی ریدل... اور آپ نے ساتھ روایا اور یہ بھی یاد رکھو وہ سخت ہی ماں جس نے جس انسان کے ماں باپ ناراض ہو جس سے ماں باپ ناراض ہو اللہ تعالی بھی اس سے ناراض رہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا جس اولاد کی نافرمانی اور جس اولاد کی شیطانی اور جس اولاد کی لوگردانی کرنے کے بنا پر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ غ taala بھی اس سے ناراض ہی رہتے ہیں اللہ کی خوشنودی والدین کی خشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اللہ تعالی ہم کو نیک بنائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن اور اچھا برتاؤ کرنے کے نقل امام امام کیا کتنی عجیب سے کت کت مطلب سمجھتے ہیں اردو زبان میں ناک کر جانا توہین بے عزتی کو ضلع اور اسوائی کو کہا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آنا کسی نے کاٹ لیا کہا جاتا ہے فلا نے اپنی ناک کٹا دی یعنی اپنی توہین کرا دیا اپنے آپ کو زلیل اور خوار کر دیا دنیا آخر دونوں تباہ کر دیا آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک کٹ گئی سب مغ اس شخص کی پھر میں کہتا ہوں ناگ کٹ میں <سُمَّ> انفر <رَدَيْمَ> تیسری متا آپ نے فرمایا پھر بھی میں کہتا ہوں اس شخص نے اپنی ناک کٹا دیا نے کہا، سم من یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تین مرتبہ اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا وہ کون سا بد وقت ہے جس کے متعلق آپ تین مرتبہ فرما رہے ہیں اس نے اپنی ناک کٹا دیا آپ نے فرمایا वो انسان کال ان دل کی بڑی آگہوں گھوملا ہوا اس شخص نے اپنی دنیا آخرت برباد کیا اپنے آپ کو دنیا آخرت میں خار کیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا جس نے اپنے دونوں بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کی برکت سے جنت داخل نہیں کر جنت میں داخل نہیں جس انسان نے اپنی کا کرا دی ٹکرا دیارا ماں باپ کی بوڑھے ماں باپ کا خواب کر کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جس انسان نے اپنی بخش نہ کرا لی اور, اور جنت میں داخل نہ ہو گیا میں اس کے کہتا اس نے اپنی ناک کو بڑا سلیل اور خوار ہو گیا اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق سے فرمائے اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق سے فرمائے ابو القول یادواد الحمد للہ وطف وسلم اماباد اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جتنی باتیں میں نے آفذات کے سامنے پیش کیا وہ والدین کے متعلق احسان کے متعلق اللہ کا فرمایا وَقَبَا رَبُّكَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا <لَحِسَانًا> اے لوگو رب کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور رب کی عبادت کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ فخ کے ساتھ احسان کرو اس آیت سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی ایک بے دین آدمی جو بے نوازی ہو شرابی ہو زانی ہو چور ہو آوارا ہو اللہ ہو اگر اس نے تو اپنے وقت کو بھی بھلا دیا ہے اپنے ماں باپ کو بھلا دے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ہی ہے ہی ہمیشہ کمال یہ افسوس کی بات یہ ہے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ رو نماز کی پابندی کی توفیق دیں جس کو ایمان اور اسلام سے نما دیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب کریں روزہ بھی رکھ لیتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے حم بھی کر لیتا ہے اے اور اے بہت ساری نیکیاں بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالی کی عبادت و اباد کے ساتھ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں پوتا ہی کرتا ہے افسوس اس انسان پر ہے دیکھتے ہاں برا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو کر لیتا ہے لیکن ماں باپ کی فرما برداری نہیں یہ بڑی خطرناک کی رشا ہے انسان دے دی ہیں کافر فاسق فاضر یہودی عیسائی ہیں وہ اپنے پڑھے ماں باپ کو بھلا دیا کیا تاجئے جب اس نے اپنے خالق کو بلا دیا ہے لیکن افسوس ہے اس قلوم پر اس انسان پر جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوابہ ہو اسلام سے مالا مال کیا ہو اللہ روض نماز کی توفیق دے دے رہا ہو لیکن اس پر بھی ان تمام بیٹوں کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتا ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتا یہ انسان بہت ہی برا ہے اس کی ساری عبادات اور اعمال اللہ تعالیٰ کے برباد ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے پھر آپ نے ساتھ اللہ نے خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے میں آ جائے تو اس وقت خاص طور سے اولاد کو الگ سے پھر اللہ نے حکم دیا کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو وہ کبا کا اللہ تھا بو اب نے سانا اما جب لو گندی براہ حد او کلا ہر حال میں ماں باپ کی ہر میں ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ جوان ہو یا بھیڑ ہو یا بڑھاپے میں ہو صحت میں ہو یا تندرستی میں ہو خوشحال ہو یا پریشان حال ہو ہر حال میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اللہ نے فرمایا اماغن ان دقل کی بھرا اور اگر کہیں بوڑھے ماں باپ متمارے ماں باپ بڑھاپے کو دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے پھر خاص طور سے پانچ چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ تالا نے ہر ہر ہاتھ موائل کے ساتھ احسان اور والدین کی خدمت ہونی چاہیے لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے کیوں بڑھاپے میں انسان کے اندر بہت ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں بڑھاپے میں ایک تو عقل کام نہیں کرتی انسان بچوں جیسی ضد کرنے رکھتا ہے اس میں طرح طرح کی ضد آ جاتی ہے انسان چلنے فرنے سے مجبور ہو جاتا ہے اور بہت بڑی چیز کیا ہے اس پیت کے خاطر بھی بڑھا میں اپنی اولاد کا انسان مہتاج ہو جایا ہوتا ہے اسی لیے خاص طور سے ان کو یاد رکھو اندہ دارہ نے ارشاق رمایا یا گند ان کی بڑا اوکیلا ہوا پھر اگر تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے میں چلے جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پانچ چیزوں کا خاص طور سکھا رکھنا اللہ نے پانچ حکم دیا ہے نمبر ایک فرا تک ماف پہلی چیز فرا تک اپنے والدین کو اس نہیں کرنا اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس سے چھوٹی چیز توہین والی کوئی نہیں ہوتی اف کس کو کہتے ہیں میرے بھائی بات بڑی معمولی سے نظر آتی ہے لیکن بڑوں کے شان میں معمولی گستاخی بھی بڑی ہو جاتی ہے فلاتک اللہ خبردار اپنے ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں تو بوڑھے ماں باپ کو اف نہیں کرنا اف کا مطلب عربی زبان میں کہتے ہیں آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں سامنے گٹر کا پانی بہ وہ ہو کوئی گندگی بہ رہی ہو کہیں بدبو آ رہی ہو تو جو آپ ناک بن کر کے اس طرح سے کھینچتے ہیں چھین جو کرتے اف او اسی میں کہا جاتا ہے اف اللہ اکبر اسی لیے اف کا ایک بانا کہ بیان کیا گیا تمہارے ماں باپ کچھ بھی کہیں تمہارے ماں باپ تم سے کچھ بھی طرف کریں اور کسی بھی حالت میں ہو خبادار ماں باپ کے ساتھ اتنی بھی گستاخی نہ کرنا کہ سماج سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنی جس طرح سے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتے ہو جیسے جنگر میں کہیں گندگی کوئی گندا راستہ آیا یا راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے تو اس کو چھی کر کے کنارے سے چلے جاتے ہو خبردار اتنی بھی انشن کرنے والی ہرکت ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا اور دوسرا بانا بڑا اہم بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد رکھنے کی توفیق رسی فرمائے اس کا دوسرا مانا یہ ہے کہ چل ماں باپ کو پہنچ جائیں آج تو ہمارے یاد رکھو ماں باپ کو پہنچ جائیں کہیں جما کے مریض ہے کہیں تدلا ہے کہیں کھانسی ہے اور کہیں سینے میں بلگم جما ہوا ہے وہ کھانستے ہیں کھانستے ہیں بلگم نکلتا ہے تھوک دیتے ہیں تو آج کہیں زیادہ کھانسی جائے تو بیٹر شاید زبرداشت کر لے لیکن بہو یہی کہے گی اس کو تو طرح گھر سے نکالو وہاں بوڑھوں کے گھر میں پہنچا دو ورنہ بچوں کو جراثیم لگ جائے گا بچے ہی بیمار ہو جائیں گے اور وہ گیا اگر وہ کہیں چوک دیے یا کبھی کسی بڑے انسان کو بہت ہی زیادہ مجبور کر دیتا ہے کہیں کوئی گندگی نکل گئی تو خبردار ان کی گندگی صاف کرنے میں قدالت صاف کرنے میں ذرا برابر کوتا ہی نہیں کرنا صرف یہ تو سوچ لینا کہ یہ میری بوڑھی ماں یہ میرا بوڑھا باں سال مبت کر دیا ہے میں ایک مرتبہ صاف کر دیا تو ہمارا کیا بھی کرتا ہے رات بھر میں چوبیس گھنٹے میں ہماری گندگیوں کو میری بات دس مرتبہ صاف کر دی ہمیشہ یاد رکھنا فراہک ان کے گندگی کو کبھی ناک نکل رہی ہو کبھی بلگم آ رہا ہو کبھی پھانسی آ رہی ہو یا کبھی کوئی گندی چیز جی، گندگی جی آ جائے تو ان کو دیکھ کر کے نوکر کو نہیں کہنا خود صاف کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ بڑھا پہ ماں باپ کا خیال رکھنا نمبر دو اللہ نے فرما والا خبردار جائیں تو کبھی ان کو اللہ اکبر ان کے سامنے کوئی کام کہیں چیخنا نہیں چلانا نہیں شور نہیں بچانا اللہ اکبر آج تو یہی ہوگا اپنا سر پیٹنا شروع کر دینا سر پھوڑنا شروع کر دے گا ماں باپ کو گالیاں دینا اور ماں باپ سے لڑنے اور لگے گا اللہ فرماتے اور امام کا تعالیٰ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ہوا ہے تو معاف کر دی سب بشر ہیں ماں باپ کی کبھی کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے امام قطع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولا تن کا مطلب ہے ولا تنف یل ابھائی کبھی اپنی ماں باپ کوئی بات کہیں اور ناپسند پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں کو چھٹک کر کے کبھی بات نہیں کرنا ان سے ولا تن نمبر تین وکل ہما کو ہمیشہ ان سے بات کرنا تو عزت والی بات کرنا تیسرا حکم ہے بڑھاپے میں بڑا باپ مل جائے تو تیسرا حکم وکُ اللہ ہمیشہ ان سے بات کرنا عزت والی بات کرنا احترام والی بات کرنا کوئی بے ادبی کی بات نہیں کرنا عمر عبد رضی اللہ تعالی انہما انہو ولا تکما ولا تن جھڑکیاں نہ دینا اس کا مطلب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا والا کوئی چیز اگر تمہارے ماں باپ مانگیں تو خبردار جھڑکیاں دے کر کے انکار نہیں کر دینا بس ہے کہ وہ دونوں جائز چیز مانگ رہے ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوری مانی کہا بیٹے یہ خجور کے جو پھول ہیں بیٹے درہا اس کی سبزی کھانے کا اور اس کی بھاڑی کھانے کا دل کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر کے پورا خجور کا پھول توڑ جایا اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہزاروں درہا کیوں وہ قیمت اس کی ایک چیز تھی اور لیا کر کے گھرواروں کا باپ در لوگوں نے کہا عبداللہ اتنی بڑی چیز ماں کی ہر بات تم نے سن لیا ارے وہ بوڑھی ماں ہے اس کے منہ میں جو بھی آیا کہہ دیا اور کہ تم نے اتنا بڑا اپنا نقصان اٹھا لیا عبداللہ بھی عمر نے جانا اور کہا خبر مجھے برابر عبداللہ بن زبین نے ڈاٹا کہ خبردار مجھ کو برامد نہ کرنا آج سے نہیں ہم نے اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ہمیشہ سے دستور رکھا ہے میری باہن سے جو کچھ مانگتی ہے آج تک میں نے انکار نہیں کیا اس لیے میں نے اپنے درخت کا فنکار کر کے فون دے دیا ہے حلت امام اللہ رہے کہتے ہیں, <قَرِيمًا> کتنی بات کہتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ جو عزت والی ہو احترام والی ہو ادب والی ہو جو دل دکھانے والی نہ ہو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو اللہ ہم کو بھی سب کو تو ٹھیک فرمائے اس آیت کے اس حصے پر عمل کرنے کے لیے وہ لہما کلن کریما کہتے ہیں جب ماں باپ کے سامنے آگے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے چڑ چڑھے آقا کے سامنے غلام آتا ہے تو بےچارا کتنا سہما ہوا کتنی ادب کے ساتھ اللہ اکبر آج کون ہے جو اس آیت پر عمل کرا واقعی ماں ہے میرے بھائیوں جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے ان کے دل سے پوچھو ماں کے لیے کیا بے قراری رہی سن لینے کے بعد کہ ماں کے قدموں کدموں جنت ہے آج کتنا سوچ کرنا پڑتا ہے کاش کی ماں ہوتی تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گھر میں ہماری جنت رکھی افسوس ہے ان روگوں پر جو کو پا جانے کے بعد لاپرواہی کرتے ہیں واقعہ کورن کریماں یہ چوتھا حکم تھا ماں باپ سے بات کرو تیسرا حکم تھا کی بات کرو تو عزت والی احترام والی ادب والی اور ان سے زبان درا دی نہ کرو نمبر چار وقف لہما جنا منا رحمان ہمیشہ شفقت کا محبت کا الفت کا نرمی کا بازو ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنا بازو نرم رکھنا جب بھی وہ کوئی چیز مانے جب بھی ان سے بات کرو جب بھی ان کا مطالبہ ہو جب بھی وہ بیمار ہو جتنی نرمی اور رحم وہ کرم کر سکتے اتنا رحم وہ کرم کرو نمبر پانچ اور آخری چیز وکر ربرما کمارا آج بالکل ناپید ہو گئے ماں باپ کو نارے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ دعا کرو ور وکر رب براہ ہونا کبا رب نہیں سکیرا یہ پانچویں چیز ہے جو انسان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائیں تو کے ساتھ میں شروع کرنا ان میں آخری اللہ جیسے بچپنے میں جب ہم چھوٹے سے تھے یا چلنے پھرنے سے معذور تھے تو میرے ماں باپ جتنے مہربان ہم پر تھے اللہ ویسے ہی اللہ تعالی آپ ان پر مہربان ہو جائے ہمارے ماں باپ کی ویسے نگہبانی کریں ویسے خیال رکھیں جیسے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ یہ بات کی چیزیں ہیں جو بڑھاپے میں خاص طور سے تاکید کی گئی ہیں کہ ہمیشہ ماں کو کے ساتھ احسان و سلوک کرو اور بڑھاپے میں خاص طور سے ان پانچ باتوں کا خیال رکھو اللہ تعالی ہمی کا ہمیں والے نے ان کا فرمانبردار بنائے۔ والے کی خدمت کرنے والا بنائے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اطاعتی کرنے کی توفیق دے اور ان کے ناراضگی سے میں بچنے والا بنائے۔ الہالامین ہم نے جو بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ مشکلات سے ہمیں نجات دے دے۔ الہالامین ہم میں جو اسلام سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دے۔ دنیا میں تمام مسلمان بھائیوں پر ائی ہوئی کو ٹال دے اور جہاں بھی ان کی مدد فرما۔ اور رحمت فرمائے تم مؤمنین اور مؤمنات المسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وعيطاء القرباء ويرهى الفاشاء والمنكر والبقية يعدكم لعلكم تذكرون ورقروا ما يذكركم ودعوه يستيب لكم ورذكر الله تعالى أكبر آوے گا